السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> والحمد لله رضي العالمين ورحمة الرحيم وعلكم الدين وأشهد الله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته على يوم الدين وبعض قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرماي الحميد يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل ساعة تتكون قريبا معزز ومكرم والمعي كرام سامعين مناظرين وحاضرين أو معزز ومكرم الفتماء وخواتين اللہ کے فضل و کرم سے جبیل داوا سینٹر کا چھتیسواں دور المیہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے شروع ہونے والا ہے اس بار دور المیا کا جو موضوع ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے یوم آخرت پر ایمان قیامت پر ایمان اور قیامت پر ایمان میں موت کے بعد سے لے کر کے اس کے بعد کے تمام مراحل اس کے اندر داخل ہیں ایسے ہی قیامت اور قیامت سے پہلے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں چاہے ان نشانیوں کا تعلق چھوٹی نشانیوں سے ہو یا بڑی نشانیوں سے وہ تمام نشانیاں قیامت پر ایمان میں شامل اور داخل ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نظول ہے آسمان سے اور دجال کا نکلنا ہے اور ان دونوں سے پہلے مہدی علیہ السلام کا دنیا کے اندر ظہور ہے مہدی علیہ السلام انسانوں ہی میں سے ہوں گے اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوں گے ہفتے فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے ہفتے مہدی علیہ السلام السلام اور دنیا کے اندر ان کا ظہور ہوگا اور مہدی علیہ السلام جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان بڑی نشانیوں سے پہلے ان کا ظہور ہوگا بلکہ بڑی نشانیوں کا باب اور دروازہ ہیں ان کے دنیا میں آنے کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور سلسلہ شروع ہو جائے گا ان کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال آئے گا اور جو بڑی نشانیاں ہیں ان تمام نشانیوں کا ظہور ہوگا تو یہ اس بار کا جو موضوع ہے وہ ہے مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی تباہ کاریاں دجال کے فتنے اور اس کی خطرناکیاں ان تینوں موضوعات پر آج کی دور علمیہ میں گفتگو ہوگی یہ دور علمیا ہے لیکن اس کی ضرورت ورما سے زیادہ عوام کو ہے اس لیے جب بھی کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی نے دعویٰ کیا ہے تو سب سے پہلے جو جاہل لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں وہی ان لوگوں کا شکار بنے ہیں کیونکہ جو علماء ہیں طلباء ہیں وہ جانتے ہیں علیہ السلام کی نشانیاں کیا ہیں ان کی صفات کیا ہیں ان کی علامات کیا ہیں لہذا وہ لوگ ان سے بچ جاتے ہیں لیکن جو جاہل عوام ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے کتاب و سنت کا قیامت کی نشانیوں کا عقیدے کا تو ایسے لوگ بڑی آسانی سے ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو جہاں یہ دور علمیہ علماء اور طلباء کے لیے ہے ہمارے جو مطامین ہیں خطبہ اور متعنات ہیں ان کے لیے ہے اسی طریقے سے عام لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ عام لوگوں کی علماء کے مقابلے میں طلبہ کے مقابلے میں ان کی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی اس کے تعلق سے رہنمائی کی جائے اور ہر زمانے میں لوگوں نے اس عقیدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کئی لوگ ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ابھی ہندوستان میں اس ایک, ابھی ایک شخص ہے جس کا نام شکیل بن حنیف ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس نے بھی مہبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بھی عام لوگوں میں سے کافی پیروکار ہیں کافی اس کے باتوں کو ماننے والے ہیں تو یہ موضوع وقت کی نزاکت اور وقت کے لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے چنا گیا ہے اور تاکہ یہ جو موضوع ہے یہ کھل کر کے اور اس کے تعلق سے جو کتاب و سنت کے اندر رہنمائیاں موجود ہیں وہ تمام ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکیں اس لیے یہ موضوع رکھا گیا ہے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سارے اسلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں ایسے بڑی نشانی ہے ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کو سن کر کیا آپ حیران ہو جائیں گے جنہوں نے دجال کی حقیقت کا انکار کر دیا اور کہا کہ دجال نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے فسانہ ہے یہ خرافات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی کسی اور کو دجال مانتا ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کو روس کو کئی شریکے سے اور کچھ ہستیوں کو دجال مانتے ہیں لوگوں کو دجال دو طریقے ہیں ایک دجال تو وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان گڑبڑ کر دے تلویز کرے حق کا انکار کرے باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دے شیر کی طرف لوگوں کو بلائے اپنی آباد کی طرف لوگوں کو بلائے وہ بھی دجال ہے وہ بھی دجال ہے لیکن جس دجال کا حدیث کے اندر حدیث کے اندر دن کی بات کہی گئی ہے وہ ایک حقیقت ہے انسانوں میں سے ہے اور وہ آخر وقت میں دنیا کے اندر وائے گا کہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیثیں ان لوگوں کے تعلق سے قرآن بھی اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس طریقے سے یہ جو موضوع ہے اس موضوع کا ہر زمانے میں لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا کسی نے مہدی کا دعویٰ کیا تو کسی نے عیسیٰ بننے کا دعویٰ کیا تو کسی نے کہ تجال کا ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ خرافات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ایسے موقع پر یہ جو علامات ہیں ان کی قرآن و حدیث کے اندر کیا رہنمائیاں ہیں ان کے تعلق سے کیا مواد ہے اور قرآن و حدیث میں کیا ان کے تعلق سے بتایا گیا ہے ان کا جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے اسی لیے یہ موضوع آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے اس موضوع کے لیے ہم نے جس جی شخصیت کا انتخاب کیا ہے ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے نئے ہوں لیکن جو علماء ہیں طلباء ہیں وہ ان کے درمیان وہ نئے نہیں ہیں وہ اپنی تحریروں سے ہم لوگوں کے سامنے یا علماء کے سامنے وہ معروف ہیں مشہور ہیں سب ان کو جانتے ہیں جب بھی کوئی غلط بات کرتا ہے یا منہجر سلم کے خلاف کوئی تقریر کرتا ہے تحریر اس کی آتی ہے کوئی بیان آتا ہے تو سب سے پہلے جو ان پر رکھ کرتے ہیں اور علماء میں سے ہمارے شیخ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب بھی ہی ہیں الحمدللہ للہ کی تحریریں اس کے تعلق سے آتی رہتی ہیں حق گوئی بے باکی اور منہجر سلب کی ترجمانی آپ کی خاص پہچان ہے اسی لیے موضوع جو منہجر سلب سے متعلق ہے اس کے لیے میں نے شیخ محترم کا انتخاب کیا شیخ محترم کا تعلق ہندوستان سے ہے بہار سے اور ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت جن کی اوقات گئی علامہ ڈاکٹر رحمان سلفی رحمت اللہ علیہ جن کی تفصیل بھی یہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جامعۃ العمان دہیمیہ دی بہار کے اندر اس ادارے کے آفار و تحصیل ہیں وہاں سے فراغت کے بعد اللہ حضر الامی نے آپ کو جامع اسلامیہ جو عالم اسلام کی منہجی اور سب سے عظیم سلفی اور منہجی ترسگاہ ہے یونیورسٹی ہے وہاں اللہ رب العامین نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع عناط فرمایا یہاں آپ نے علم حاصل کیا اور کلیا کالج کیا اور اس کے بعد ماجستر کیا اور پی ایچ ڈی کا مرحلے میں بھی ہیں بلکہ رسالہ انہوں نے پیش کر دیا ہے جامعہ اسلامیہ جیسی یونیورسٹی میں کسی کا دکتورا کے مرحلے تک پہنچنا یہ بتاتے خود اس کے عالم ہونے کی اور اس کے علم کی پختگی کی دریل ہوتی ہے لہذا میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم عرمایت پر تشریف لائیں اور یہ جو موضوع ہے مہدی اور عیشہ علیہ السلام اور دجال کے نقصانات یا اس کی کیا ان کو ہمارے سامنے واضح کریں یہ موضوع یا یہ سلسلہ آج بھی ابھی عصر کے بعد کہ الحمد شروع ہو گیا تقریبا سمجھ لیجئے اور یہ رات ساڑھے آٹھ بجے یا نو بجے تک چلے گا اور اس کے بعد کل بھی انشاءاللہ شاء کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ پھر شروع ہوگا دو دنوں کا دور المیہ ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دونوں دن ضرور تشریف لائیں اور جیسا کہ ہمارے شیخ علی صور صاحب نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ دور ہیں نہیں آ سکتے ہیں تو الحمدللہ فیس بک یو پر بھی یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے جبیر ڈھابا کا جو اردو ہے فیس بک اور چینل یا اس طریقے سے ہندی زبان کا دونوں جگہ پر الحمد یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے ایسے اردو شعبے کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر یہ پروگرام اشر کیا جا رہا ہے تو اگر آپ لوگ نہیں آ سکتے ہیں تو جو یا جو نہیں آپ آ سکتے یہاں پر وہ کم سے کم دور سے بھی وہاں اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہم سب کو سلب سالین کے عقیدے اور مرحذ پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے علم اضافہ فرمائے اللہ ابرامین ہر ایک کی فطرت سے محفوظ رکھے امین و صر محمد والی وسالین و ضراک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھئی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ براہ راست نشر ہوتا ہے یو پر لہذا اس کے رینج میں لوگ جو آگے نہ بیٹھیں اور تھوڑا دائیں بائیں بیٹھ جائے کریں ٹھیک ہے یو پر براہ راست جو چینل ہمارا اس پر نشر ہو رہا ہے جس کا ملک شیخ ہمارے فرمان ہے جو لوگ دور بیٹھے ہوئے دائیں بائیں ان سے گزارش ہے کہ دائیں بائیں یہ مناسب نہیں ہوتا ہے سامنے رہیں ٹھیک ہے سامنے آ جائیں آداب مجلس کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ دائیں اور خطیب اور جو متکلم ہے مدرس اس کے سامنے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونقبل به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا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 لمب معزز علماء کرام متعاونین خطباء کرام عزیز طلبہ معزز خواتین اور دیگر سامعین و سامعات سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو اپنے اس مقدس گھر میں دین سیکھنے کے لیے دین کے بنیادی عقائد کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق دی ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صحيح مسلم کی روایت ہے جو بہت مشہور ہے کہ اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نسلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده کوئی قوم کوئی جماعت کوئی گروہ اللہ رب العالمین کے گھر میں اکٹھا ہوتا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا مذاکرہ کرتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے نزلت علیہم السکینہ اس پر سکینت نازل ہوتی ہے وہ حفت الملک ہم الرحمہ اور اللہ کی رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت سایہ فضن ہو جاتی ہے وہ حفت مل ملائی اور فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور سب سے جو بڑی فضیلت ہے کہ وزکرحم اللہ حفیح کہ اس گروہ اور اس جماعت کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے پاس کرتا ہے کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سکینت نازل ہوتی ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت سے دنیا کے سارے کفار مشرقین اور غیر مسلم محروم ہیں اس سعادت سے وہ سعادت آپ کو حاصل ہوتی ہے اسی طرح سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے اللہ رب العالمین ہمیں اس فضیلت سے شرفیاب کرے آمین یا رب العالمین اس کے بعد میں سب سے پہلے جبیل داوا سینٹر کے دائ کبیر عالم دلیل فضیلت الشیخ شیخنا مختار احمد مدنی حفظ اللہ کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اختر طالب علم کو اس عظیم دورے کے لیے منتخب کر کے ہمیں ہماری عزت افزائی کی ہمیں شرف کیا ہم اس کے لیے شیخ محترم کا بے حد شکر گزار ہیں اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں برکت دے اور ان کے ذریعے سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے اسی طرح داوا سنٹر کے دیگر ذمے داران اور ہمارے معزز دعات دیگر دعات اور جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لارب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر سے نوازے محترم سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ماضی کے واقعات کے بارے میں اس کے عادش کے بارے میں ہمیں بتایا ہے جن کی تصدیق کرنا اور جن پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے اور یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن و حدیث میں ماضی کے واقعات کے بارے میں تذکرہ آیا ہے ہو اسی طرح وہ واقعات پیش آئے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں جس طریقے سے ان کا تذکرہ آیا ہے اسی طریقے سے وہ واقعات پیش آئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے یہ اعتقاد ہمارے دل و دماغ میں راسط ہونا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مستقبل کے بارے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں جو پیش آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ واقعات اسی طرح پیش آئیں گے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوگی یہ عقیدہ رکھنا ہم پر فرض ہے اس میں سرے مو انخلاف کرنا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے تو انہی واقعات میں سے جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں جو قرب قیامت پیش آنے والے ہیں ان میں جو اہم واقعات ہیں ان میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے اسی طرح دجال کا خروج ہے یہ تین اہم علامتیں ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی اس تعلق سے کتاب و سنت میں جو رہنمائیاں ہیں ان پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طریقے سے کتاب و سنت میں ان علامتوں کا ذکرہ ہے اسی طریقے سے وہ علامتیں ظاہر ہوں گی یہ ایمان لانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی شہادت کا تقاضا ہے جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اس شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں بتائی ہیں چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہوں یا مستقبل سے ہوں ان کی تصدیق کرنا ہمارے اوپر فرض ہے تو اس دورے کا عنوان جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ یہ تین اہم امور کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور اسی طرح عیسیٰ اس علیہ السلام کا نزول اور دجان کا خروج یہ تین اہم علامتیں ہیں اس تعلق سے کتاب و سنت میں کیا رہنمائیاں ہیں ان کے تعلق سے ہم اس دورے میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے چونکہ یہ درس ہے تو درس کے انداز میں یہ باتیں رکھی جائیں گی اس کے لیے ہم نے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین اقبال احمد گیلانی رحم اللہ ان کی کتاب قیامت کی علامتیں ان سے ہم نے یہ تین ابواب منتخب کیے ہیں انہی ابواب کو ان ابواب کو ان اس کتاب سے پڑھے جائیں گے اور اس پر جو ضروری تعلیقات ہیں وہ لگائے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تو شیخ اقبال احمد کیلانی صاحب نے سب سے پہلے مہدی کا ظہور کے تعلق سے عنوان قائم کیا اور جو پہلا عنوان ہے اس کتاب میں کہ قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص اربو پر حکومت کرے گا یہ سب سے پہلی علامت جو حیرت مہدی علیہ السلام کا ہوگی پہلی علامت ہوگی تو اس تعلق سے جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اسم اس حدیث کا معنی یہ ہے عبداللہ عبد مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذهب او لا تنقیت دنیا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں سے حتیب رجولمن بیتی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پورے عرب کا بادشاہ بنے گا یوا کے اسمو اسمی جن کا نام میرے نام کے موافق ہوگا تو یہ حبیث ہے جس میں مہدی علیہ السلام کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام اللہ کے نا... اللہ کے نبی صلاح وسلم کے نام کے موافق ہوگا تو ہمارے نبی کا کیا نام ہے محمد ہوگا محمد ہے تو گویا کہ مہدی جو ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا محمد ہوگا گویا محمد کے علاوہ کسی دوسرے نام کا کوئی بھی شخص اگر مہدی ہونے کا دعوی کرتا ہے تو اس کے جھوٹے ہونے میں ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جھوٹا ہے چونکہ ہمارے نبی نے جو اس کی علامت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا اسی طرح اس حدیث میں جو دوسری علامت ہے کہ وہ پورے عرب کا بادشاہ ہو گویا کہ جو مہدی ہوگا وہ بادشاہ ہوگا سارے لوگ اس کے زیر تسلط ہوں گے سارے لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو کوئی پوستہ نہیں ہے جس کی بات اس کے گاؤں اور گھر والے نہیں سنتے ہیں اگر وہ مہدی کا دعویٰ کرے تو اس کے جھوٹے ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بیان کی ہے مہدی ہونے کی وہ علامت اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے اس حدیث کو جو ہے امام ابو داود نے اس کی تخریج میں نے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے چونکہ بہت سارے لوگ جو مہدی کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مہدی کے تعلق سے جو احادیف وارد ہیں ان کو محدثین نے ضعیف کہا ہے یا ان پر اعتماد نہیں کیا اس طرح کا وسوسہ پیدا کرتے ہیں ان میں سے ایک مولانا ابو ابولا مہدوبی انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح بہت سارے لوگ رشید رضا مصری اور محمد عبدہ وغیرہ انہوں نے کہا کہ مہدی کے تعلق سے جو حادیث ہے وہ ثابت نہیں ہے اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ان کی بات یا ان کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس حدیث کی کیا سند ہے یہ یہ حادیث صحیح سند سے مروی ہے یا ضعیف سند سے یہ جاننا ضروری ہے اس لیے اس حدیث کی تخریج میں نے کی ہے کہ اس حدیث کو امام و داؤد نے امام ترمیری نے ابن ماجہ تبرانی اور دیگر اصحاب کتب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عاصم بن عن انضیر بن حبیش الاسدی ان عبداللہ اندن مسعود رضی اللہ عنہ اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس سے پہلے جو سند ہے وہ ایک دوسرے کی مطابق ہے اور سارے روات ہیں اور جو مرکزی راوی ہے یا جو مدار ہے وہ عاصم بن بہدلہ ہے تو عاصم بن بہدلہ یہ حسن درجے کے راوی ہے اور بن بن خبیشی یہ فقاع تو گویا کہ اس حدیث کی جو سند ہے یہ حسن ہے اس کے بارے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے جو محدثین کے یہاں قابل احتجاج ہے گویا کہ یہی ایک حدیث اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور یہ محدثین میں سے کسی نے بھی اس حدیث پر کلام نہیں کیا کسی نے بھی اس حدیث کو معلول نہیں قرار دیا کسی نے بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کے اصول کے مطابق یہ حدیث حسن درجے کی کم سے کم ہے اس حدیث میں جو ہے ایک لفظ ہے یملک العرب اورج من اہل بیتی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پورے عرب کا بادشاہ ہوگا یہاں عرب کا جو لفظ ہے یہ تقریباً ہے ورنہ وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے جیسا کہ دوسری روایتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے یہ تقریباً ہے یا پھر جو ہے امام طیبی نے کہا کہ جب عرب کے لوگ ان کو بادشاہ بنا لیں گے اور سارے لوگ متفق ہو جائیں گے تو دوسرے لوگوں کو یوں ہی دوسرے لوگوں پر غالب آ جائیں گے تو یہاں عرب جب متفق ہو گئے تو پوری دنیا کے لوگ یوں ہی متفق ہو جائیں گے یا پوری دنیا پر وہ پر یہ پوری دنیا کو اپنے زیر نگی کر لیں گے تو اسی لیے یہاں پر جو ہے عرب کا لفظ آیا ہے جبکہ امام مہدی جو ہوں گے عرب اور عجب دونوں کے بادشاہ ہوں گے اسی طرح اسی حدیث کا ایک اور لفظ ہے جو تمام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لو لم کہ اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا حتیٰ کہ اللہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے, سے بھری ہوئی تھی تو اس حدیث کے الفاظ میں کچھ اور صفات کا, کا اضافہ ہے کن صفات کے اضافہ ہے کہ یوا اسمو اسمی, اسمی و اسم ابی ہے اسم و ابی کہ ان کے والد کا بھی نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے عبداللہ گویا کہ جو مہدی ہوں گے حقیقی مہدی ان کا نام کیا ہوگا محمد بن عبد اللہ گویا کہ اگر کوئی محمد بن الحسن کو اگر مہندی مان لے یا محمد بن حسن اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحیح حدیث میں کیا ہے کہ ان کے والد صاحب کا نام ہمارے نبی کے والد کے نام کی طرح ہوگا تو مہدی وہی ہوں گے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اسی طرح اس میں جو اور ایک شرط ہے جو پہلی حدیث میں بھی ہے کہ من اہل بیتی کہ وہ میرے اہل بیت میں سے بھی م... میرے اہل بیت میں سے ہوگا گویا کہ اگر کوئی شخص جو نبی کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہے کسی دوسرے ملک سے عجم سے تعلق رکھتا ہے جس کا کوئی سلسلہ نصب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے نہیں ملتا ہے اگر وہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بھی جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس حدیث میں کیا اس کی صفت بیان کی گئی کیا علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ نبی کے گھرانے میں سے ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہوگا تو اگر کوئی شخص جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نہیں ہے اگر وہ مہندی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے بھی کتاب اور جھوٹا ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک اور علامت بیان کی گئی ہے کہ یم لسن کہ وہ بادشاہ عادل ہوگا انصاف پرور بادشاہ ہوگا پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے وہ دنیا بھری ہوئی ہوگی تو گویا کہ وہ ایک طاقتور بادشاہ ہوگا وہ ایک عادل بادشاہ ہوگا اور طاقتور بادشاہ ہوگا جن کے اندر ظلم و ستم کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوگی اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے تو اگر کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ ظالم ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا مدعی ہے وہ مہدی نہیں ہو سکتا تو اس حدیث کے اندر یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی اس حدیث کے جو ہے سارے جو رجال ہیں وہ ثقات ہیں سوائے بن البلہ کے جو حسن الحدیث ہے اس حدیث کے امام ترمیدی نے حدیث حسن الصحی کہا اور امام ہے جب کسی حدیث کو حسن صحیح کہے تو عام طور پر وہ حدیث صحیح یا کے حسن ہوتی ہے ان کے یہاں جو تصاہل پایا جاتا ہے جب وہ حسن غریب کہے یا صرف حسن کہے ہے تو وہاں پر تصاہل پایا جاتا ہے لیکن اگر کسی حدیث کے بارے میں اگر وہ یہ حکم لگاتا ہے کہ حاد حدیث الحسن صحیح تو یا تو صحیح درجے کی حدیث ہوتی ہے یا حسن درجے کی وہ قابل احتجاج حدیث ہوتی ہے اور اس میں تصاہول نہیں پایا جاتا لیکن جو ان کے یہاں تصاول پایا جاتا ہے جب وہ کسی حدیث کو غریب کہتے ہیں یا حسن غریب کہتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات تصاول پایا جاتا ہے اور اس حدیث کو جو ہے امام ابو داود نے کتاب المہدی میں ذکر کیا کہ مہدی علیہ السلام کے تعلق سے جو حادث ہے ان کا باب امام ابو داود کے اس باب سے بھی اس تبویب سے بھی ان لوگوں کے جھوٹا ہونے یا ان لوگوں کے دعوے کی قلی کھل جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مہندی کا دعوا بعد کے لوگوں نے یا اہل تشوی کی طرف سے دعوی کیا گیا شیوں کی طرف سے رافضیوں کی طرف سے مہدی ہونے کا عقیدہ گڑھا گیا یہ عقیدہ سلف کے ہاں موجود نہیں ہے جبکہ وہاں باؤد جو جن کی وفات دو سو پچہتر ہجری میں انہوں نے باب باندھا باب المہدی کتاب المہدی اور یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں یہ عقیدہ بعد کے لوگوں نے گڑھا ہے رافضیوں کی طرف سے عقیدہ گڑھا گیا ہے تو ایسا شخص بھی اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے چونکہ ماں باؤد متحدمین ایما میں سے ہیں قطب ستہ جن کے کتبہ کتبہ میں،, میں سے ہیں تو وہ متحدمین عالم ہیں یا متحدمین علماء میں سے ہیں تو یہ دعوی کرنا کہ یہ بعد کے لوگوں کا عقیدہ ہے یا پھر یہ راوزیوں کی طرف سے بعد میں عقیدہ گڑھا گیا ہے یہ اس کے اس دعوے کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ خانی کریں گے کوئی یا پھر پڑھنا نہیں میں پڑھ لیتا ہوں اگر میں طریقہ اس طرح نہیں ہے خود ہی پڑھاتے ہیں میں پڑھ سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھیں گے آپ خود دو آ جاؤ ادھر پڑھ جاؤ نہیں آپ نہیں گے میں ہی پڑھ لیتا ہوں مسئلہ نہیں ہاں پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے پڑھ کتاب ہے یہاں سے کتاب دے دیں بڑھیا بائک دے دیں گے میں پڑھنا جی جی یہ حدیث جو ہے دوسری حدیث جو اقبال کلانی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے مہدی کے بعد میں اس حدیث کا ترجمہ ہے حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ المہدی من عرق کہ مہدی میرے خاندان و من والد فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا کہ مہدی کی کیا علامت ہوگی کہ میرے خاندان میں سے ہوگا اہل بیت میں سے ہوگا اور اہل بیت میں سے بھی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنے سنن میں ابن ماجا نے اپنے سنن میں اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ان ابن طریق ملیک الحسن بن عمر ان سیاد بن بیان ان علی بن نفیل ان سعید بن مسعل ان ام سلم رضی اللہ عنہ اس صنعت سے اس حدیث کو ان اما نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا اس میں ابن ماجا کے جو الفاظ ہیں کہ قال سعید بن المسعید کنہ عند ام سلمہ کرن المحدیہ رسول اللہ صلیمقول المحدی والد فاطمہ اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ ہم لوگوں نے امر سلم کے پاس مہدی کا تذکرہ کیا اس حدیث کی جو صنعت ہے یہ حسن درجے کی رجاء الحقات اللہ زیاد بن بیان اس میں جتنے بھی روات کا ذکرہ ہے یہ سارے فقاط ہیں سوائے زیاد بن بیان کے اس کے بارے میں امام نسائی نے کہا لابا سب ہی اسی طرح حافظ نے حجر اور امام ذہبی نے صدوق کہا تو گویا کے اس حدیث کے سارے رجال جو ہیں یہ فقاط ہیں سوائے کراوی کے جو حسن درجے کراوی ہیں تو اس حدیث کے اندر بھی مہدی علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ من اطرتی کہ میرے خاندان میں سے ہوگا میری نسل میں سے ہوگا اور فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اس میں جو ہے ماجہ کے الفاظ میں جو سیا ہے کہ ہم نے امر سلمہ کے پاس مہدی کا تذکرہ کیا کن بے سلم فا کر ملنا دی اس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہدی کا عقیدہ یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی معروف عقیدہ تھا اسی لیے ان لوگوں نے حضرت امر سلما رضی اللہ عنہ کے پاس مہدی علیہ السلام کا آپس میں تذکرہ کیا یہ تذکرہ کیوں کیا کیونکہ یہ عقیدہ ان کے یہاں معروف تھا اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بعد میں شو نے گڑھا ہے بعد کے اہل بدعت نے گڑھا ہے ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے چونکہ ابن ماجہ کے جو الفاظ ہیں اس میں فتدہ کرن کہ ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا کہ مہدی کون ہوگا اس کی کیا علامتیں ہوں گی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ صحابہ کرام کے درمیان بھی معروف تھا اسی لیے تو انہوں نے آپس میں اس عقیدے کا تذکرہ کیا اس تعلق سے جو ہے شیخ نے اور اس سنوان کے تحت حدیث کا ذکر نہیں کیا ہے چند اور حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سے ایک دن ہی ایک دن صرف باقی رہ جائے تو اللہ رب العالمین میرے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی تو اس کے اندر بھی اس کی دو علامتیں بیان کی گئی ہیں پہلے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا اور وہ ایک عادل اور انصاف پرور بادشاہ ہوگا اور اس حریض کی جو سند ہے یہ سارے رجال جو ہیں سقاط ہیں یہ اس کی صنعت صحیح ہے اس میں ایک خطر بن خلیفہ ہے اس کے تعلق سے کچھ علماء نے حسن درجے حسن کہا ہے حافظ بن حضر نے صدوق کہا ہے لیکن اس راوی کی توفیق یحیا القتان امام احمد ابن معین اور اجلی وغیرہ نے کی ہے اس لیے صحیح ہے کہ یہ راوی بھی ثقہ ہے گویا کہ اس حدیث کی جو سند ہے یہ صحیح ہے رجال و کلو اس لیے یہ اسناد صحیح ہے اس صحیح حدیث سے صحیح سند کی اس سے کیا کیا پتہ چل رہا ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے اور ایک انصاف پرور بادشاہ ہوں گے اس سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس کے تمام رجال تمام روات ثقات ہیں اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو اسی موضوع پر ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم من وسلمت سنتبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا یہاں تک کہ وہ آدمی جو میرے اہل بیت میں سے وہ حکومت کرے اس حدیث سے بھی امام مہدی کے کے ظہور کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث میں جو ہے ایک لفظ جو ابن ماجہ وغیرہ کے ہاں زیادتی آئی ہے کہ املی کو جبل دیلم الخط کے دیلم اور خستیا کے پہاڑ کے بھی وہ بھی فتح کر لیں گے اس کے بھی مالک ہو جائیں گے تو یہ جو زیادتی ہے یہ زیادتی ثابت نہیں ہے چونکہ اس زیادتی کو ایک راوی قیس بن ربی نے تفرود کے ساتھ روایت کیا ہے انہوں نے صرف زیادہ زیادتی کی ہے ان الفاظ کی اور وہ ایک ضعیف راوی ہیں زعف احمد بن المدینی ابن المعین اور انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ان کے حدیثوں میں احادیث داخل کر دیتے تھے کچھ حسف اضافہ کر دیتے تھے اس لیے اضافہ یہ اضافہ عملے کو جب الدی الم یہ لفظ ثابت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جو اصل حدیث ہے یہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا اور وہ بادشاہ ہوگا اس بات اس حدیث میں سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث کو ابن القیم نے منار المنف منف میں صحیح کہا تو گویا کہ عنوان کے تحت کہ قیامت سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص اربوں پر حکومت کرے گا کتنی حدیثیں? کتنی حدیثیں ہم لوگوں نے سنی تین چار پانچ حدیثے صرف اسی تعلق سے پانچ حدیثیں ہیں کہ وہ شخص آئے گا جو اہل بیت میں سے ہوگا اور اربوں پر حکومت کرے گا حضرت امام مہدی کی اسی صفت سے متعلق پانچ پانچ صحیح احادیث جو قابل احتجاج ہیں ہوا کہ یہ عقیدہ متواتر حدیث سے ثابت ہے اسی طرح, اسی, طرح ان اسی, طرح اسی, طرح اسی طرح ان کی جو دوسری صفت جو شیخ اقبال کیرانی صاحب نے رسلمان کے کی ذکر کیا ہے جزاک اللہ خیر امام نہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد جیسا یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا عمد اللہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوماً یہ دوسرے عنوان کے تحت لکھا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا یہ دوسری علامت اور ان کے والد کا نام بھی رسوا اسلم والد جیسا یعنی محمد بن عبداللہ تو یہ جو علامتیں پچھلی احادیث میں بھی یہ علامتوں کا ذکر آیا تو انہوں نے اس عنوان کے تحت مستقل باپ بان کر وہ پہلی جو حدیث سے اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا جو کہ روایے رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کہ اگر اس دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ رب العالمین اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا اس حدیث کو مابوداو نے روایت کیا ہے اور یہ پہلی حدیث ہے اور اس کی صنعت صحیح ہے تو گویا کہ یہ علامت بھی صحیح صنعت سے ثابت ہے خلیف وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا یہ آخر امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے اس طریقے سے امام موصوف کی بیعت مسجد حرام میں حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر کے مقام پر دھس جائے گا امام مہدی کی کرامت دیکھ کر یہ اور شام کی علماء فضلہ امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے علمت رضی اللہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی فیح عطیمت مکہ فیص تخرج ہرناس ممبئی مقام فیوزان فیاتی جی تو اس عنوان کے تحت انہوں نے جگر علامتوں کا ذکر کیا اس میں سے ایک علامت کے خلیفے وقت کی موت کے بعد نئے خلیفے کے بیچ پر اختلاف ہوا جب اس سے پہلے کہ خلیفہ انتقال ہو جائیں گے تو نئے خلیفے کی بیت پر اختلاف ہوگا بلاخر امام مہدی کی بیت پر لوگ متفق ہو جائیں گے اسی طرح یہ بیت کہاں ہوگی مسجد حرام میں حجر اسود اور مقامی ابراہیم کے درمیان ہوگی بین رکنی اور تیسری علامت یہ ہے کہ امام مہدی کی بیت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیدا کے مقام پر دھنس جایا جائے پھر جب امام مہدی کی ایک علامت دیکھیں گے کہ ایک لشکر آ رہا ہے لیکن وہ جا رہا جو ان کو کچلنے کے لیے جو لشکر ان کو کچلنے کے لئے اور راستے میں دھس جا رہا تو جب یہ کرامت دیکھیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مہدی ہیں پھر ان کے ہاتھ میں آ کر بیت کرنے لیں تو اس سنوان کے تحت جو حدیث شیخ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت المسلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا یکون اختلاف ال موت خلیفہ فیاح خرج بنی ہاشم تو بنی ہاشم کا ایک آدمی مدینے سے مکہ آئے گا یہ وہ مکہ سے آئے گا مدینہ مکہ آئے گا مدینے سے تو اس میں جو علامت بیان کی بنو ہاشم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے اس لیے دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد لوگ اس کو گھر سے نکال کر حضرت اسود اور مقامی ابراہیم کے درمیان اس کی بیت کریں گے پیس تفریج الناس ممبئی تھی گویا کہ مہدی جو ہوں گے وہ خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ ان کو اپنے گھر سے کھینچ کر لے کر آئیں گے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ مہدی جو ہوں گے جو حقیقی مہدی ہوں گے وہ خود سے دعوی نہیں کریں گے بلکہ لوگ ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کہیں گے آپ مہدی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے انہیں ان, کی ان کو توفیق دیں گے تو وہ لوگ ان کو نکال کر لے کر آئیں گے اس کے بعد جو ہے جب وہ ان کے ہاتھ میں لوگ بیگ کرنا شروع کریں گے تو شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو ان پر چڑھائی کرنا چاہے گا ان کی خ... وہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری خلافت کے لیے یہ چیلنج بن رہے ہیں تو ان کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے وہ شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا لیکن وہ مقام بیدا کے مقام پر دھس جائے گا اس حدیث کے سند کے بارے میں لیکن اختلاف ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے اس حدیث کو جو ہے محبو داور نے روایت کیا ہے امام احمد نے روایت کیا ہے ابن عبی ابو شیبہ نے ابو اعلیٰ نے ابن حبان نے تبرانی نے کبیر اور اوسط میں اور حاکم مصدرق میں حشام بن ابی عبداللہ ان قطعہ انصالح ابل خلیل ان صاحب له لہو ام سلمہ زوج نبی صن نبی وسلم اس حدیث کو جو ہے اس حدیث کو جو مرکزی راوی ہے وہ قطع ہے قطعہ سے چار طریقے سے یہ حدیث مروی ان میں سے جو سب سے صحیح سے ثابت ہے وہ یہ ہے ان محمد بن المسن و عبدالسمد بن عبد الوارق وہ حرمیب بن عمارہ بن ہشام انشام بن عبداللہ ان عبداللہ الفتاد اب الخلیل ان صاحب ان مسلم جو سند اوپر دکھ دوسری جو سند ہے اس میں اس سند میں ایک راوی صاحب اللہ یہ صاحب کون ہے یہ نہیں پتا ہے یہ گویک ہے ایک مبہم راوی اور اس طرح اگر کسی سند میں کسی مبہم یا مجہول راوی کا دکھ رہا ہے وہ محدثین کے وہ حدیث غریب ہوتی لیکن ایک اور سند میں اس راوی کی وضاحت آئی کہ انصاحب ان صاحب لہو اور رب مقال المجاہد یہ صاحب لہو سے مراد مجاہد لیکن یہ لفظ جس نے کہا کہ مجاہد ہیں یہ محمد بن یزید بن رکھا اکراوی انہوں نے کہا جبکہ ان کے مقابل میں محمد بن مصنا اور دیگر روات یہ اضافہ نہیں کیا اور یہ محمد بن عزیز الرفا ایک متکلم فراوی ہیں ضعیف راوی ہے اس لیے ان پر محدثین اعتماد نہیں کیا کہ انہوں نے جو اضافہ مجاہد کا کیا وہ قابل اعتماد نہیں ہے ایک اور سند سے ایک اور راوی کا اضافہ آیا یا صراحت آئی ہے کہ ہاں صاحبین سے کیا مراد ہے وہ سند میں ایک راوی ہے عوام عمران بن دوار الفتہ تو یہ متکلّم فیراوی ہے اس ان کے مقابل میں جو روعات ہیں عبدالسمد بن عبد الوارد السمد بن یہ زیادہ سفار آئے ہیں اس لیے ان پر بھی اعتماد نہیں کیا گیا چوتھا جو وجہ ہے معمر معمر القطع المجاہد معمر نے قطع المجاہد المسلما روایت کیا تو یہاں پر جو ہے قتادہ مجاہد سے سما ثابت نہیں ہے فطاط علام مجاہد اس لیے بھی یہ سند ضعیف ہے تو گویا کہ اس سند کے جتنے بھی روعات ہیں جتنے بھی ترک ہیں ان میں سے سب سے جو صحیح طریق ہے اس کے اندر ایک ہے ہے انصاحب اللہ جو مجھول راوی ہے اس کی بنیاد پر اس حدیث کو کئی محدسین نے جیسے شیخ البانی نے شیخ ارناوت نے اور کئی علمانی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اس لیے اس حدیث کے اندر جو علامتیں بیان کی گئی ہیں تو ان علامتوں پہ اختلاف ہے کہ کیا یہ علامتیں ظاہر ہوں گی مہدی علیہ السلام کی یہ علامتیں ثابت ہیں یا نہیں اگر ثابت بھی نہ ہو تو جو اصل اور اثاسی عقیدہ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اسی معنی کی جو ہے ایک حدیث جو اختصار کے ساتھ مختصر الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر ہے وہ الفاظ ثابت ہیں تو جو ثابت الفاظ ہیں اسی پر ہم ایمان لے آئیں گے اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے تو اسی یہی حدیث ہے لیکن اختصار کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہے اس کے اندر ہے پڑھ لیتا ہوں Yeah, yeah. بیت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں بنا لیں گے ابتدان امام موصود کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے اور وہ کسی فوج سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ حسف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے انا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر دھسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت کی خبر دے گا أنا رضی اللہ عنہ انہا سمعت هذا فلا يبقى إلا عنهم لما مسلم في اللہ خیر. یہ دونوں حدیث ایک ہی موضوع سے متعلق ہے اس لیے ایک ہی ساتھ تو اس حدیث کا موضوع اور جو پچھلی حدیث ہے دونوں کا موضوع بہت حد تک مشترک ہے اس حدیث یہ حدیث جو ہے امام مسلم نے سوایا کیا ہے کہ انحط رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم قال س بیحید البیتی یعنی القابت قومن علیہ اللہ ولادن ولا ادتن ولا کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی نہ ہی ان کی تعداد زیادہ ہوگی نہ ہی ان کے پاس اسلحہ ہوگا جیشم ایک لشکر ان کے پاس بھیجا جائے گا اذا کانو بے من الارض جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے خصیفہ بہم تو انہیں دھسا دیا جائے گا تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح امام نسائی نے ابن ماجانے نے بن طریق یوسف بن ماہ عبد اللہ ابن صفوان عن حفظ ام اللہ عنہ. اس حدیث میں امام مسلم نے ایک لفظ کی زیادتی کی فقال عبدال یسیرون یہ اہل شام کی فوج جو ہے مکہ جائے گی فقال عبداللہ بحاد الجیش اس میں جو ہے یوسف نے کہا جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ من طریق یوسف بن ماہک این عبداللہ بن سفان یہ یوسف بن ماہک جو ہے ہی یہ شاگرد ہیں ان کے استاد عبداللہ بن سفان ہیں تو یوسف بن ماہک نے اس حدیث سے یہ سمجھا اس حدیث میں مہدی کی سرحد نہیں ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے بلکہ اس میں ہے کہ سیاود بیہید البیت ان القابل قوم اللہ کہ قوم پناہ لے گی جس کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی تو یہ حدیث چونکہ اس میں مہدی کی صراحت نہیں ہے اس لیے یوسف بن ماہی کراوی انہوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ شاید اس حدیث سے جو جس قوم یا جس لشکر کا تذکرہ ہے جو حملہ کرنے کے لئے آئے گی اس سے مراد یزید بن معاویہ کا لشکر ہے جو شام سے آئے گا انہوں نے یہ سمجھا تو عبداللہ بن صفوان جو ان کے استاد ہیں انہوں نے کیا کہا کہ کی امام اللہ ما ہوا بے حضل یہ عزیب بن معاویہ والا لشکر نہیں ہے یعنی جبکہ عبداللہ بن صفوان یہ یزید کی فوج میں شامل تھے لیکن ان کا ورا دیکھیے نہ یزید بن فوج نہیں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تو یوسف بن ماہر انہوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ کابہ میں جو لوگ پناہ لیں گے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ لوگ ہیں یا مہدی سے وہاں مراد عبداللہ بن زبیر ہیں یا اس حدیث سے جو مراد ہے اور جو حملہ کرنے کے لیے جو آئیں گے اس سے مراد عزید بن معاویہ کی فوج ہے یہ اس حدیث سے یوسف بن ماہد نے سمجھا تو عبداللہ بن صفان جو عبداللہ بن زبیر کی فوج میں شامل تھے انہوں نے اس کی نفی کی جبکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ عبداللہ بن زبیر ہے اس لیے لوگ بحد کرنے کے لیے گے لیکن انہوں نے کہا نہیں عزید بن معاویہ کی فوج سے مراد نہیں ہے چونکہ اس میں جو علامت بیان کی گئی ہے کہ بیدا کے مقام پر وہ فوج دھس جائے گی وہ لشکر دھس جائے گا وہ علامت نہیں پائے جاتی وہ لشکر جو ہے اس کو نہیں دھسایا گیا اس لیے یہ کہنا کہ اس ردیس سے مراد یزید بن معاویہ کی فوج ہے اور جو کابا میں پناہ لیں گے اس سے مراد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوج ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فوج میں رہنے والے یا ان کے ساتھ جو شامل تھے عبداللہ بن صفان نے یہ اس کی نفی کی اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جو اسی معنی کی ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا درمیانی حصہ زمین میں دھسے گا جو لشکر پہنچے گا جو بیت اللہ شریف میں جو لشکر ہوگا ان پر حملہ کرنے کے لئے اس پر حملہ تو وہ اس کا جو کلب ہے درمیانی حصہ وہ زمین میں دھسے گا تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو پکارے گا مدد کے لئے لیکن سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے سوائے ایک قاصد کے وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا وہ لشکر گھنس چکا اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا تو ان دو حدیث کے تعلق سے جو ہے کئی علماء نے کہا کہ اس سے مراد امام مہدی نہیں ہے چونکہ ان حدیث میں امام مہدی کی صراحت نہیں ہے ممکن ہے کہ جو علامتیں بیان کی گئی ہے یہ کچھ لوگوں نے جیسا کہ یوسف بن ماہد نے کہا کہ شاید یہ بن معاویہ کی فوج ہے اور جو کعبہ میں جو فوج ہوگی اس سے مراد عبداللہ بن زبیر کی فوج رضی اللہ عنہ کی فوج ہے تو یہ ایک قول ہے لیکن اسی لیکن جو تصریح ہے یا پھر تعین ہے اس سلسلے میں علما بعض علما اختلاف کیا ہے لیکن جو میں نے سراہد نہیں ہے لیکن تلمی یا اشارت یا جو علامت اس بیان کی گئی ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلامی کی فوج ہوگی کیوں چونکہ ایک پہلی بات ہے کہ وہ فوج جو یسید ماویہ کی فوج وہ زمین پر دھسائی نہیں گئی ہے اور جو دوسری حدیثیں ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آخری زمانے میں ہوگا چونکہ خود امام مسلم کی روایت ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ یقین کی آخری زبان خلیفہ یکسیم المال والے جو آگے آئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں وہ امام مہدی کی فوج پر وہ منتبق ہوتی ہیں جو فوجیں پہلے گزر چکی ہیں ان پر وہ منتبق نہیں ہوتی لیکن اس کو ہم سراہد نہیں مان سکتے ہیں چونکہ اس میں اشارہ ضرور ملتا ہے لیکن یہ بطور سراہد نہیں ہے اس لیے بعض اہلیل نے اس میں یہ کیا لیکن شیخ صفی الرحمان بارک پوری اور دوسرے شیخ حمود توجری وغیرہ نے اس کو جو ہے اس کے امام مہدی کے باب میں اس حریض کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ اسے مراد مہدی علیہ السلام ہے تو اس حدیث سے کچھ لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اس حریض سے امام مہدی مراد نہیں ہے لیکن اس میں جو علامتیں ہیں وہ امام مہدی پر زیادہ تر منطبق ہوتی ہیں آگے فرماتا ہے کہ امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے انا علی اللہ تعالی عنہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحدی اللہ جی اس میں ایک اور علامت بیان کی گئی ہے کہ امام مہندی کی جو خلافت ہوگی اور دیگر امور خلاف صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المحدی منا اہل البیت کے مہدی ہمارے اہل بیت لس ہوگا اور یہ صحیح حادث سے ثابت ہے جیسا کہ حدیثیں گزر چکی ہیں اس لیے اللہ فی الحال اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کے انتظام ایک رات میں فرما دے گا اس کی خلافت کے انتظام ایک رات میں فرما دے گا اس حدیث کو جو ہے ابن ماجہ امام احمد ابن بی شہبہ بزار ابو اور دیگر لوگوں نے یاسین ان ابراہیم بن محمد بن ان ان علی رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کیا تو اس میں جو ایک راوی ہے یاسین یہ مختلف ہی راوی ہیں ابن معین اور ابوسرا نے کہا کہ لاباسہ بھی لیکن امام بخاری نے کہا کہ فی ہے نظر لا له غیر هذا اے حدیث المحبی حادث اس میں جو یاسین راوی ہیں وہ یاسین العجلی اسی اس حدیث کو روایت کرنے والے یاسین العجلی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے تو صرف یہی ایک حدیث انہوں نے روایت کیا اس لیے امام بخاری نے کہا کہ فی ہے نظر میں اس پر جر ہے یا اس کے بارے میں یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو یہ اس راوی کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے اس, اس کو بعض محدث نے ضعیف کہا کہ اس میں ایک راوی ہے جو مختلف فی ہیں بعض ائی ان کی تجزیف کی ہے جیسے کہ امام بخاری نے اس میں جو لفظ ہے اسرح اللہ فی لئی لیں ایک رات میں معاملہ طے ہو جائیں گے تو یہ علامت جو ہے یہ ان علامتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے چونکہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے اس حدیث کے سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں بعض نے ان کے روات کو فقاء اور حسن کہا ہے اور بعض نے کہا جیسے ماں بخارنی کے فی ہے نظر مہدی کا دور خلاف سات سال تک ہوگا یہ موصوف کشادہ پیشانی اور روچی ناک والے ہوں گے امام مہدی اپنے دور حکومت مکمل ادب الصاف قائم کریں گے انبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عنقان اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحدی البنی ازل الجبحا اقن الفی یمل اللہ اردوقستم و ادلا امام ضور الد الماء جی امام مہدی کا دور خلافت سات سال ہوگا امام موسف کی ایک علامت یہ ہوگی ان کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی اور تیسری علامت جو پہلے دیگر حدیث میں گزر چکی ہے کہ وہ اپنے دور حکومت میں مکمل عدل و انصاف کریں گے اس تعلق سے جو حضیف ہے کہ نبی سعید الخیر رضی اللہ, عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم المحدی و منی کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا مجھ میں سے ہوگا تو یہ علامت جو ہے صحیح حدیث میں گزر چکی ہے اجل جب کہ ان کی جو پیشانی ہوگی پیشانی وہ کشادہ ہوگی اقن ناک اونچی ہوگی یہ علامت اس حدیث میں اضافہ ہے صاحب. کہ ان کی علامت تخلیقی علامت کیا ہوگی کہ پشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی اس کے بعد یملادس نوادن وہ زمین کو ادو انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی وہ یم لی کو سب آسین اور سات سال تک حکومت کریں گے بعض روایتوں میں نو سال بھی ہے بعض میں اور آٹھ سال اور نو سال آیا ہے لیکن سب سے زیادہ جو صحیح صنعت ہے سب کے سات سال وہ حکومت کریں تو یہ حدیث جو ہے یہ امام ادا نے امام بلزار نے امام طبرانی نے امام حاکم نے عمران القتان ان نظورہ ان ابی سعید القدری رضی اللہ روایت کیے ہیں اس حدیث کی جو سند ہے وہ حسن درجے کی ہے اس کے سارے رجال ہیں سوائے عمران القطان کے ان کا نام ابو العوام ابن الدوار ہے اس کے بارے میں کچھ علماء نے کچھ کلام کیا ہے لیکن یہ حسن سے کم درجے کا راوی نہیں ہے چونکہ ان کے بارے میں ابن شاہین نے کہا کہ کا نبل اقدس بے صبادہ اس میں جو سند ہے کہ عمران القطان ان قطادہ عمران ختان نے قطعہ شروعات کیا سریز کی کو اور اس تعلق سے ابن شاہین ایک محدث تھے انہوں نے کہا کا نبل احسب فتح کہ وہ قطادہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے تو اگر یہ خصوصیت آ جاتی ہے تو اگر وہ اسی استاد سے اگر روایت کرتے ہیں تو اس روایت میں قوت آ جاتی ہے اور وہ ایسا بھی نہیں کہ ضعیف ہے بعض لوگ امام احمد نے کہا ارجو یقون سال حدیث یہ سوال الحدیث ہے اور اجلی نے ان کی توثیق کی ہے اور ابن حجر نے صدوقن یہم کہا تو یہ صنعت جو ہے یہ حسن درجے کی صنعت ہے تو اس میں ایک اور علامت کے اضافہ ہے کیا ہے کہ اجل جب ہے اپن کہ ان کی پشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی تو اس حدیث سے جو حسن درجے کی حدیث ہے اس سے ان علامتوں کا اضافہ ہوتا ہے کہ ان کی جو تخلیقی تخلیقی اوساف ہوں گے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی اس حدیث کے جو ہے دوسرے طریقے ہیں جو بالکل صحیح ہے جس کو امام احمد نے وافرج احمد ابن خسيمة بن حبان من طريق عوف بن أبي جميلة أن أبي بكر بن عمر الناجي أن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه بلف لا تقوم الساعة حتى تمتلي الأرض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج رجل من عطرتي او من أهل بيتي من يملوها قصة وعدلة كما مليت ظلما وعدوانا اس حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ گزر چکے ہیں اسی معنی کے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی پھر میرے خاندان میں سے میری نسل،, نسل میں سے ایک آدمی نکلے گا میرے اہل بیت میں سے جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو یہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اس کے تمام رجال فرقات اور خفاظ ہیں اور ابن جمیلہ یہ بخاری مسلم کے روایت میں سے ہیں اسی طرح ابو صدیق بکر بن امر ناجی ابھی افار آئی ہیں تو یہ اس حدیث کے اندر جو صفات کا جن صفات کا ذکر ہے یہ اس, اس کے متعلق یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کے علاوہ شیخ نے اخلاباد <تصفيق> آگے فرماتے ہیں مہدی علیہ اسلام کے علامتوں میں سے خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلاحساب و کتاب دولت تقسیم کریں گے عنبی سید الخضر رضی اللہ تعالی قال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخری زمان خلیفہ یکسب الما اللہ مسلم جی خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب دولت تقسیم کریں گے تو یہ بھی ایک علامت ہوگی کہ جو وہ بادشاہ ہوں گے وہ محدود ہوں گے ان کے زمانے میں لوگ خوشحال ہوں گے لوگوں کے پاس مال دولت کی فراوانی ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی برکتیں نازل ہوں گی لوگ خوشحال ہوں گے مالدار ہوں گے اس تعلق سے جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی صحت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس حدیث میں انبی سعید و جا برید نے عبداللہ رضی اللہ یقون زمین خلیفت یکسم الملا ولا یا ارد ہو کہ آخری زمانے میں یہ خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا تقسیم مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا کیوں شمار نہیں کرے گا چونکہ مال بہت زیادہ ہوگا اس کی فراوانی ہوگی اس کی بہتات ہوگی تو اس کو شمار کرنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ وہ پوری صحاوت کے ساتھ فیاضی کے ساتھ اس مال کو تقسیم کرتے جائیں گے اس حدیث کے کی ایک روایت میں ایک اور الفاظ ہے کہ یقون و فیاخر امت خلیفہ یا حسین ولادو ہاتھ سے جو ہے وہ دیتے جائیں گے اور اس کو شمار نہیں کریں گے اس حدیث میں جو ہے بعض محب نے یا بعض لوگوں نے جیسے ابن خلدون وغیرہ نے کہا کہ اس حدیث میں مہدی کا تذکرانی ہے اس لیے ہم کیسے مان لے گیے مہدی ہے کوئی یقون و سمان خلیفہ یا سمل مہدی کا لفظ کہاں یہی اشکال جو ہے بعض معاصرین نے خلدون کی اس عبارت کو دلیل پکڑ کے بہت سارے متاخرین نے یا معاصرین نے یہ کہا کہ اس سدیز سے ہم نہیں مانیں گے کہ یہ مہندی ہی مراد ہے اس لیے صحیح مسلم میں روایت نہیں ہے جبکہ اس سدیز میں اگر غور کریں آخری زبان آخری زمانے میں تو آخری زمانے میں کون ہے آخری زمانے میں جو خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا یقیناً مہدی علیہ السلام ہوں گے جو دیگر احادثت سے ثابت ہے ثابت شدہ قیدہ ہے تو یہ اس کی وضاحت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہم اسی سے ثابت کر رہے ہیں بلکہ یہ عقیدہ جو صحیح احادیث سے ثابت شدہ ہے اس کی یہ وضاحت ہے اس میں اور اس کی مزید اوصاف کا ذکر ہے اس لیے یہ کہنا کہ سے مراد مہدی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں فی آخری زمان یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہدی علیہ السلام ہی ہوں گا اور ان کے زمانے میں یہ چیز ہوگی اس حدیث سے کئی مہادثی نے کہا کہ سمراد مہدی ہے کالا شیرادی احتمام خلیفہ المہدی اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگوں نے اس حدیث سے عمر بن عبدالعزیز کو مراد لیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے چونکہ عمر بن عبدالعزیز آخری زمانے میں نہیں ہے بلکہ وہ شروع زمانے ہی میں تھے اس لیے امام قرطبی نے یہ کہا کہ سے جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مراد لیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ قولفیاس روپ میں تلا اس کو عمر یہ آخری زبان یہ لفظ عمر بن عبدالعزیز کہ زمانے پر سادش نہیں آتا اس کے بعد انہوں نے مہدی علیہ السلام سے متعلق بعض حادث کا ذکر کیا تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی ہوں گے اور ان کے زمانے میں مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اس کی برتاد ہوگی امام مہدی کی علامتوں میں سے ایک مزید علامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے یہ حدقی عیسیٰ علیہ السلام سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے انجابر بن عبداللہ يقول سمحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون على الحق ظاہرین الى يوم القیامة قال فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صلی لنا فیقول اللہ ان بعضكم على بعض امراء تَكَرَمَتَ اللَّهِ لَا الْأُمَّةِ رَوَعُ مُسْلِمْ فِي جی اس میں جو ہے امام مہدی کی ایک اور علامت کا ذکر ہے کہ امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے اس کے دلیل کہاں پر ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے اسناد میں کوئی اشکال اور کوئی شک نہیں ہے کیا حدیث ہے انجا عبد اللہ رد اللہ خُُن سمیت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم من يقاتلون الحق الى يوم کہ میری امتہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا جب حضرت عیسا علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر حضرت عیسا علیہ السلام سے گزارش کرے گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو جو خلیفہ موجود ہوگا وہ کیا کہے گا کیا کہ آپ امامت فرمائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے کہ تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو وہ امامت قبول نہیں کریں گے یہ کیوں نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس اسمت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز <تصفح> ہے وہ نبی جو پہلے نبی تھے لیکن اس امت میں آنے کی وجہ سے وہ ایک امتی بن گئے اس لیے جو ہے اس امت کے لوگ ہی جو امام تھے خلیفہ تھے وہی وہ امامت کریں گے تو یہاں پر جو کہا اس حدیث میں کہ, تعال لنا کہ آؤ آپ نماز پڑھائیں یہ کون کہیں گے یہ ظاہر علامت ہے کہ امام مہدی ہی کہیں گے اس حدیث میں بھی بعض لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ذکرہ نہیں ہے لیکن دیگر احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جو خلیفہ ہوگا خلیفہ عادل ہوگا وہ کون ہوگا امام مہندی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل فرمائیں گے تو ایک خلیفہ ایسا موجود ہوگا اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مہدیس سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ اسلام ہے یہ بھی غلط ہے چونکہ یہاں پر دو شخص دو خلیفہ کا پتہ چلتا ایک عیسا علیہ السلام خود ہوں گے اور وہ جب آئیں گے تو ایک شخص موجود ہوگا ایک خلیفہ موجود ہوگا تو اس حدیث سے ان لوگوں کے عقیدے کا بتلان ہوتا ہے جو دونوں کو ایک ایک سمجھتے ہیں یا دونوں کو ایک باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یہ خلیفہ موجود ہوگا کو کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں اگر آپ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں تو یہ جو شخص جو خلیفہ موجود ہوگا وہ کون ہوگا بتائیں گویا کہ یہ کہنا کہ دونوں ایک یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حضرت مہندی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو امام مہدی موجود ہوں گے تو اس حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سہین میں امام مہدی کا ذکرہ نہیں ہے تو یہ علامتیں واضح ہیں کہ یہ امام مہدی کی علامتیں ہیں اس لیے صحیح کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے جو آئیں گے اور ایک انصاف پرور بادشاہ ہوں گے ان کے زمانے میں مال و دولت کی ریل پیل ہوگی اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں تو یہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آنا یہ امت محمدیہ کے لئے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک نبی کو ہمارے نبی کا امتی بنا دیا یہ ہمارے اس امت کی بہت بڑی فضیلت کی دلیل ہے کہ ایک نبی کو جو ال العزم میں سے ہیں ان کو اس ہمارے نبی کا ایک امتی بنا کر اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا اس کے بعد جو ہے وقت ہے اس کے بعد دو اسی تعلق سے دو اور حدیث ہیں مصنف فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی کے بارے میں دو ضعیف حدیث ہیں یا دو ضعیف حدیث اور نبی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ قال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان فلا رایا تم سود فلاح فلاح شعلٰ خیر امام مہدی کے تعلق سے جو جو حادث ہیں وہ بعض صحیح ہیں بعض حسن ہیں جو بہت زیادہ حدیثیں ہیں بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور بعض سخت ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو جو ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ صحیح حادث اور حسن حادث سے ثابت ہو جاتا ہے تو یہ جو ضعیف اور موضوع یا یہ حدیثیں ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بعد حدیث میں ان معنی کی تائید ہوتی ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے تو ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو موزوں روایتیں ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ جو دو حدیثیں ہیں اس میں ضعف قلیل ہے خفی ضعف ہے لیکن اس کے جو, جو اصل عقیدہ ہے اس وہ ہم صحیح حدیث سے لیتے ہیں لیکن جو ضعیف حدیث ہے ان کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی چیز ہے نیا تو ہم دہیں گے ضعیف حجیت سے ہم اس پر عقیدہ نہیں رکھیں گے تو اس حدیت میں جو ہے حضرت محرضی اللہ نے شروع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تفرج واسیہ نرایت السوخ کے خوراصان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے لا لبھا شیعی اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے سے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی کہ خوراسان سے سیاہ جھنڈے والے لوگ نکلیں گے اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیت کریں گے پھر یہ لوگ بیت المقدس میں جا کر ان جھنڈوں کو گاڑیں گے اور اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے تو اس سے مراد میں نے امام مہدی ہے یہ اس کہا گیا ہے لیکن اس حدیث کو اس حدیث کی سرحد میں ایک راوی ہے رشدین بن سعد وہ ضعیف راوی ہے اس حدیث کو امام ترمیدی نے امام احمد نے اور امام تر تبرانی نے بن طریق رشدین بن سعد ان شہ بن الہری ان قبيسا بن زويه ان ابي هريره رضی اللہ عنہ روایت کیے لیکن رشدید من سعادی زعیف ہے. اس میں رشتہ ابن صاد الزعیف راوی نے اس لیے شیخ البانی اور شیخ الرحمن مبارک پوری وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا اس تعلق سے ایک اور حدیث ہے جو ضعیف ہے کہ عبداللہ بن حارث بن جس الزبیدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فيوطئون للمهدی یعنی سلطان ہو حضرت حارث بن جس الزبیدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے لیکن اس حدیث کو ابن ماجہ امام بزار تبرانی نے ابن لہیا سورا امر بن جابر الحضرمی انا بن, بن جس الزبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا تو اس حدیث میں عبداللہ بن لہیا ایک راوی ہیں اسی طرح ابو سورا امر بن جابر یہ دونوں ضعیف راوی ہیں گویا کے ضعیف ان ای دونوں حدیثوں سے میں جو علامتیں بیان کی گئی کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی تائید کریں گے تو یہ صفت ثابت نہیں ہے صحیح سند سے یہ صفت ثابت نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ چونکہ اس تعلق سے جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے لیکن ایک اور حدیث ہے اسی بات سے متعلق ہے ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم کلهم ابن خلیفہ ثم لا يصل الى واحد منهم ثم تقبل الرايات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم يقتله قوم ثم ذکر شئیا فاذا رأيتموه فابائعوه ولو حبا على الثلج فإنه خلیفة اللہ الموت اس حدیث بھی خلیفہ مہدی پر اصدال کیا گیا ہے لیکن اس حدیث کی جو, جو سند ہے یہ ظاہراً صحیح ہے اس حدیث کو ابن ماجہ بزار حاکم نے خالد بن محران الحضہ انبی خلابہ انبی اسما عمر بن مرسد القوبان سے روایت کیا ہے اس کے سارے رجال خفات ہیں بوسیری نے کہا صحیح ہے شیخ الناود نے بھی صحیح کہا لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں کیونکہ اس میں جو یہ ہیں خالد ابو خلابہ جو راوی ہیں یہ مدلس ہیں انبی خلابہ عبداللہ بن, سید بن عمر الجلمی ان ابو خلابہ یہ مدلس سراوی ہیں اور انہوں نے تحدیف کی یا یاسما کی صراحت یا کی نہیں کی اسی لیے شیخ البانی نے کہا کہ من عن اس حدیث کو جنہوں نے صحیح کہا وہ اس علت سے وہ غافل رہے کیونکہ یہاں ابو خلابہ کامانہ موجود ہے اور یہ مدلس سراو ہیں لیکن اس حدیث کے جو معنی ہے وہ صحیح ہے سوائے ایک لفظ کے فینفی خلیفۃ اللہ کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوں کیونکہ کسی کے لیے خلیفت اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے اقدی اعتبار سے خلیفۃ اللہ کسی انسان کے لیے کہنا درست نہیں ہے اللہ کا خلیفہ اللہ کی خلافت قائم کریں گے اللہ کا خلیفہ ہونا یہ عقیدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کا جانشی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین وہ کامل ہے اللہ کوئی ناقص کوئی مخلوق اس کا جانشی نہیں ہو سکتا کسی جو ہے حیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا علا کی خلیفت و رسول اللہ <سلام> کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ <سلام> تھے حیرت ابوکر صدیق نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ خود کو خلیفت رسول اللہ کہا، اس کا مطلب یہ کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ خلیفۃ اللہ ہے یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے اس لیے صدیف میں جو ہے لفظ خلیفۃ اللہ علیہ یہ صحیح نہیں ہے اسی لیے شیخ الاسلام الطمیہ نے بڑی اچھی اور نفیس بحث کی اس تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلا اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا جانشی ہے یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے ولی حید علامہ بکر یا خلیفہ صلاح اس لیے جب بعض لوگوں نے رجلان سے کہا کہ اے اللہ کے خلیفہ اپنے کافی خلیفت اللہ کن خلیفت و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حسف میں اللہ کا نشی نہیں ہوں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کے رسول کا میں خلیفہ تو اس حدیث میں جو ہے جو جو الفاظ ہیں جو معنی وہ دیگر احادیث سے ثابت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں خلیفت اللہ المہدی والا لفظ یہ ثابت نہیں ہے اسی لیے جو ہے اس حدیث کو ہمیں کیا تو یہ چند حدیث ہیں جو جن سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے یا متعدد حدیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہدر علیہ السلام قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے ان کا وہ آئیں گے اور وہ اس دنیا پر حکومت کریں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو کیا کیا مواصفات جو ان حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ واربو پر پوری دنیا پر ہو حکومت کریں گے اس تعلق سے تین چار حدیثیں ہیں ساری صحیح ہیں اسی طرح جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا نام محمد ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اس تعلق سے بھی کئی حادث ثابت ہیں صحیح ہیں اسی طرح جو ہے یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ ان پر حملہ کرنے والی جو فوج آئے گی تو وہ راستے میں گھس جائے گی اس تعلق سے اشکالات ہیں لیکن اگر وہ ثابت بھی نہ ہو تو اس عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے بعد جو ہے امام مہدی کی خلافت اور امام کی کا دور خلافت سات سال, سال, سال, سال ہوگا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی طرح امام موصوف خوشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی طرح اپنے دور حکومت میں مکمل عبدالصاف کریں گے یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی طرح ان کے دور میں مال کی فراوانی ہوگی عوام بلا حساب دولت تقسیم کریں گے یہ عقیدہ بھی صحیح حادثیت سے ثابت ہے اسی طرح وہ جب حضرت کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کی مہمت میں نماز ادا کریں گے یہ حدیث بھی ثابت ہے اتنی ساری حادیث حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے تعلق سے ثابت ہیں تو جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی عقیدے کے تعلق سے چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو یا شریعت کا کوئی بھی مسئلہ اگر ایک حدیث اگر صحیح سند سے حسن سند سے اگر ثابت ہوتی ہے تو اس حدیث پر اس کے مشتملات پر ایمان رکھنا یہ ہم پر فرض ہے اگر ایک حدیث سے بھی کوئی عقیدہ یا کوئی عمل کوئی شریعت کا حکم کوئی فقی مسئلہ دین کا کوئی بھی حکم اگر ثابت ہوتا ہے تو اس پر ایمان لانا اس, اس کے مطابق عقیدہ رکھنا یہ ہم پر فرض ہے جبکہ اس مسئلے میں بہت ساری حادث ہیں جن سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور تقریبا دسیو حادث جو صحیح احادیث ہیں ان سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں کسی طرح کا اشکال پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ مہدی کا عقیدہ درست نہیں ہے یہ غلط ہے اسی طرح مہدی علیہ السلام کی بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں ان حادث میں ان علامتوں کے مطابق ہمارا ایمان لانا یہ ہم پر فرض ہے انشاءاللہ اللہ نماز کے بعد ہم اس موضوع کے تعلق سے جو اشکالات ہیں جو اعتراضات ہیں یا جو شبہات ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس درس کو مبارک بنائے اور ہم نے جو کچھ سنا اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور عقیدہ رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ شیخ محترم اتماع علیہ السلام کے تعلق سے جو سلب اور ان کے منہج اور عقیدے پر چلنے والوں کا جو عقیدہ ہے وہ امام موصوب حادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے اس کے تعلق سے امام سفارانی نے امام صدیق خزن خان نے امام شوقانی نے بیان کیا ہے کہ کی مہدی سے متعلق جو روایتیں ہیں تقریباً پچیس حدیثیں آتی ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے بعض حدیثوں میں تو نام کی سراحت ہے اور کچھ حدیثوں میں نام کی سراحت نہیں ہے لیکن ان سے علما نے محدث نے امام مہدی ہی کو لیا ہے لہذا یہ متوقع درجے کی حدیثیں ہیں اور کئی صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں اور تقریبا 28 آثار ہیں جو مختلف صحابہ سے اور تابعین سے امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں امام مہدی یہ نام نہیں ہوگا مہدی یہ وش ہوگا ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا یا احمد بن عبداللہ ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا کیونکہ مانوی کا دو نام تھا محمد بھی تھا احمد بھی تھا قرآن میں احمد کا بھی ذکر ہے اور محمد کا بھی ذکر ہے لہذا ان کا نام یا تو محمد بن عبداللہ ہوگا یا تو احمد بن عبد اللہ ہوگا مہدی یہ نام نہیں ہے مہدی وشف ہے وہ بڑی مشہور حتی ہے سی ایک بات سال رض اللہ عنہ کی جس میں آپ نے گھمایا کہ حرما راجدین کے تعلق سے کہ وسمنتی الحرمائے راجدین المحدین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو حضرات یافتہ ہیں حلفۂ راجبیر کی سنتوں کو لازم پکڑو تو یہ وشف ہے یہ نام نہیں ہے مہدی کسی کا بلکہ وش فضا یافتہ اللہ تعالی رات کو کی اصلاح کر دے گا اور اس طریقے تمام جو خلافت کے امور ہیں وہ تمام کے سلام سدھر جائیں گے تو یہ مہدی ان کا نام نہیں ہوگا ان کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبد اللہ ہوگا اس کے تعلق سے امام حافظ کئی جو ہیں ایک بات اور بیان کی وہ کہتے ہیں کہ مہدی ہوں گے یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے کن کی اولاد میں سے حسن رضی اللہ عمر کے حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور انہوں نے یہ دی کہ حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی تھی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا ہستے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چھ مہینے تک خلیفہ بنے تھے لیکن بعد میں انہوں نے ابھی واضح رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بلا کر کے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا تو اعلان کیا تھا مسلمانوں کی جماعت میں اصلاح کے لیے اور ہمارے دیکھی پیشی ہوئی تھی نہ اتنی ہاض سید, سید, سید صلی اللہ بین من تعتین عظیم اس لیے کرواز ہیں کہ ہمارا بیٹا نواسا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اشراع کرے گا تو اسے سے مراد حسط حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عبیر بھاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت الگ تھی اور حبی رضی اللہ عنہ کی جماعت الگ تھی علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب جمام خلافت حسط حسن کے ہاتھ میں آتی ہے تو انہوں نے ابیر واویہ کو بلایا کوفہ کے اندر اور ایک مسجد کے اندر بڑی کرسی رکھ کر کے ان پر ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد خود ان کے ہاتھ پر بھیت کیا اور اس طریقے سے جو بھی ان کے ماتحات تھے یا ان کے ماننے والے تھے ان سب لوگوں نے علی مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیت کر لیا اور ان کو اپنا خلیفہ مان لیا اسی لیے اس سال کو الجماع کہا جاتا ہے اجتماعی دوارا اکٹھا ہونے والا سال تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو کی خلافت سے بذات خود اصبرداری کا کی اعلان کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ انعام عطا کیا یہ سلا دیا کہ انہیں کی نسل میں سے ایک ایسا خلیفہ اللہ نکالے گا جس کی خلافت پوری دنیا کے اندر ہوگی خاص طور سے عربوں پر اور پوری دنیا پر ان کی خلافت ہوگی تو امام امن قیم رحمت اللہ علیہ اللہ المنید کے اندر دیگر کتابوں کے اندر بیان کیا ایک بات اور بھی آپ نے بھی سنی شیخ کو بھی بیان کیا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ دعوی نہیں کریں گے لوگ ان کے اندر نشانیاں دیکھ کر کے کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں وہ تمام صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اعلان نہیں کریں گی کہ میں مہندی ہوں میرے ہاتھ میں بہتر ہوں کوئی اعلان نہیں کریں گے لوگ ان کی صفات اور علامات دیکھ کر کے کہیں گے آپ مہدی ہو تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور بیعت کام ہوگی رکنے امانی اور حضرت کے پاس ہوگی بیعت اب آپ سوچ رہے جو ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں پاکستان میں دیگر ملکوں کے اندر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں ان کا دعویٰ ہی باطل ہے کیونکہ وہاں مہدی کبھی دعویٰ نہیں کریں گے لوگ خود ان کو مجبور کریں گے کہ آپ ہی خلیفہ آپ ہی ہیں اور پھر ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنا شروع کر دیں گے پھر علما کا اور فضلہ کا اور جو نیک اور اطیا اور سڑھا لوگ ہیں ان کی جماعت آنا شروع ہو جائے گی اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے تمام مہدی علیہ ساطلام دعویٰ نہیں کریں گے مہندیت کا بلکہ لوگ انہیں خود مہدی سمجھیں گے اور ان پر ہاتھ بیعت کریں گے اور انہی کے زمانے میں علیہ السلام کا مزدور ہوگا یہ بھی آپ نے سنا اب تک جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کیا عیسا علیہ السلام دنیا کے اندر ہیں ابھی تک عیسائی اسلام کا مزدور نہیں ہوا ہے ابھی تک جی شکیل سے زیادہ ہو گیا علیہ السلام کا نزول ابھی تک نہیں ہوا اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہندوستان میں گجرات میں حیدرآباد میں بھی اور اس طریقے سے ممبئی کے کچھ علاقوں میں فرقہ مہندی کے نام سے مشہور ہے ان کے ہاں ایک شخص پیدا ہوا تھا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں اور لوگ اس پر ایمان لائے اور ابھی تک لوگوں کا اس پر ایمان ہے اس آدمی کے اوپر حالانکہ اس کی جو زندگی تھی پوری در بدری کی زندگی گزری وہ کہیں ایک جگہ اس کو قرار نہیں ملا جس علاقے میں جاتا تھا وہاں کے لوگ اس کو وہاں سے بگا دیتے تھے کیوں اس لیے کہ اس وقت کے علماء نے اس کے کفر پر فتوا دے رکھا تھا اس لیے جہاں بھی جاتا تھا لوگ باقاعدہ چھٹی ستی ہجری کی بات ہے اس پر فتوا ہونے کی وجہ سے علماء کا کہیں بھی جاتا لوگ اس کو اس علاقے سے نکال دیتے تھے اس لیے اس کو کہیں قرار نہیں ملا تو اس پر لوگوں نے باقاعدہ ایمان لوگ لائے اور اس کو مہدی سمجھتے ہیں اس لیے ایک فرقہ باقاعدہ مہدی کے نام سے مشہور ہے جی مہندی کے نام سے وہ فرقہ تو یہ جو اب تک جنہوں نے بھی کی دعویٰ کیا ہے وہ سب کے سب دعویٰ انہوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے بھی نزول نہیں ہوا آخری زمانے میں ہوگا اور مہدی علیہ السلام یہ دروازہ ہیں بڑی نشانیوں کی کہ شروع میں ان کا ظہور ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا ایسے آپ دیکھئے سعودی عرب کے اندر بھی الجحمان کا جو جتنا گزرا ہے چودہ سو ہی کے اندر وہ جن لوگوں نے آ کر کے خانہ کعبہ پر حملہ کیا خانہ کعبہ کو کنٹرول کر لیا اور جنازے کی شکل میں ہتھیار لے کر کے گئے حاجیوں کو گبا بنا لیا اور جو نگرانی کرنے والے تھے ان کو دھوکہ دیا کہ یہ جنازہ اس کے اندر منگی تھانہ کی ہتھیار لے کر کے گئے تھے اور خانہ کعبہ پر کئی دنوں تک کنٹرول کیا انہوں نے نہ اذان ہوتی تھی نہ نماز ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا کئی حاجیوں کا قتل کیا انہوں نے عمرہ کرنے والوں کو قتل کیا نمازیوں کو قتل کیا انہوں نے اور کئی دنوں تک وہاں پر آزاد نہیں ہوئی تو اس میں بھی جو آدمی تھا اس کا بھی محمد القاطانی اس آدمی کا رام تھا اور اس طریقے سے اس نے بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اسے قتل کر دیا کے بعد میں جو جو لوگ شریف تھے سب کو پھانسی دے دی گئی یہ ملی کے ملی خالد کے زمانے کی بات ہے ملی خالد ہے ابو عزیز اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے اس طریقے سے سارے کو چند دنوں کے اندر پھانسی دے دی گئی تھی ان کو قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے خانے کادہ کی حرمت کو پابان کیا ابھی آپ نے سنا کہ جو مہدی ہوں گے اگر و نصاب قائم کریں گے دنیا کے ظلم نہیں کریں گے انہوں نے ظلم کیا خانے کاعبہ پر ظلم کیا اور اس طریقے سے جو نماز پڑھنے والے ہمراہ کرنے والے تباہ کرنے والے اور اللہ کے جو نئے بندے تمام لوگوں پر ظلم کیا انہوں نے قتل عام کیا کئی لوگوں کا قتل کیا تھا انہوں نے تو یہ اب تک جنہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے محمد یمین مہدی ہونے کا ان میں سے سب کے ساتھ جنجال تھے سب کے ساتھ جھوٹے تھے منکار اور غریبی تھے مہدی علی السلام جب آئیں گے تو دعویٰ نہیں کریں گے ان کی نیک شفاط کو دیکھ کر کے اور ان کی اوسع کو دیکھ کر کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیان کریں گے اور اس طریقے سے عابلہ کر پڑے گا اور وہ او پھر دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہوگی اور انہیں کے دور میں عیشا علیہ السلاطلام کا جو ہے دنیا کے اندر مضور ہوگا یار ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ یا عیشا علیہ السلام جو پانچ العزم رسول ہیں ان میں سے ایک ہیں ہفتے عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ آخری وقت میں امتی بن کر کے آئیں گے لیکن وہ نبی رہ چکے ہیں رسول رہ چکے ہیں اللہ ان کو کتاب دی انجیل اور اعظم رسولوں میں سے ہیں وہ وہ تو اللہ اب الامی سمت کو اجاد بخشے گا اور یہ ان کا توادو ہوگا ورنہ ہفتے عیسیٰ علیہ السلامی افضل ہوں گے اسی بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کے عوامہ جائز ہیں کوئی ضروری جو نماز پڑھانے والا ہو وہ تمام نمازیوں میں سب سے افضل ہو ایسا ضروری نہیں ہے جو مفضول ہے اسے افضل اس کے درجے میں کمی ہے اتنا نیک اور اتنا صالح نہیں ہے اتنا افضل درجے کا نہیں اس کی موجودگی میں بھی دوسرے جو افضل لوگ ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ مہدی علیہ السلام اور ان کی ان کی فوج وہ سب کے سب جو ہے علیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ جو عقیدہ میرے بھائی بنیادی عقیدہ ہے یہ قیامت سے متعلق عقیدہ ہے اور یہ ساری صفات جو بیان کی گئی ہیں یہ صحیح حدیثوں سے باقاعدہ ان صفات کا ثبوت ہے جو آپ کے سامنے صفات بیان کی گئی ہے لہٰذا صفات جن کے اندر پائی جائیں گی وہی سچا اور حقیقی مہندی ہوگا اور اب تک کسی کے اندر بھی یہ صفات نہیں پائی گئی ہیں لہٰذا اب تک جنہوں نے بھی مہندی ہونے کا دعویٰ کیا وہ سب کے سب تجار تجداد فریبی اور مکار اور مرحور ہیں کیونکہ ابھی تک ندی الاسلام کا ضہور دنیا کے اندر نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ رب العامین ہم سب کے عقیدے کی صلاح فرمائے اور اللہ رب الامین ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ وہ سلام محمد والا عال و سر میں اور آپ لوگ مغرب کی مات پر کر کے تشریف لائیں انشاءاللہ باقی اور باتیں مغرب کی مات خلاف ہوگی جس رقب اللہ السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ the word when the